بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس کورس میں ہم انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کا جائزہ لے رہے ہیں اس سے پہلے دو لیکچرز میں میں نے آپ کو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی تاریخ اس کی اہمیت اس کا پروسیس اس کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی پر تفصیل سے گفتگو کی اور آج ہم انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کے ایک ایسے اہم پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا سب سے ٹرکی مشکل لیکن انتہائی اہم پہلو ہے اور اس میں نمبر ون پوائنٹ انڈر کور رپورٹنگ کا ہے انڈر کور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کسی چیز کو کور کر دیا گیا ہو ڈھانپ دیا گیا ہو ایسی چیز جس کو ڈھانپ کر رپورٹنگ کی جائے یا سامنے نہ آیا جائے چلمن کے پیچھے رہا جائے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ مسداک وہ رپورٹر جو پیچھے رہ کر گم ہو کر کور اپ کسی چیز کا کر کے رپورٹ کریں وہ انڈر کور رپورٹنگ کہلاتی ہے انڈر کور رپورٹنگ ایک قسم کی انٹیلیجنس سروس ٹائپ رپورٹنگ ہے جیسے انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان کے قریب بیٹھے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں ان کے شریک کار بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد کی انفارمیشن حاصل کر کے رپورٹ کر دیتے ہیں اپنی ایجنسیوں کو جا کر اسی طرح انڈر کور رپورٹر بھی اپنی آئیڈینٹ اور انٹیٹی اپنا تشخص اور تعارف کرائے بغیر وہاں موجود ہوتا ہے اور معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے انڈر کور رپورٹنگ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ انڈر کور معلومات حاصل کرتے ہیں اور اسے انرتھ کرتے ہیں اسے رپورٹ کرتے ہیں اخبارات میں خبر دیتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینل پہ وہ خبر آتی ہے تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کسی کو بھی پتا نہیں لیکن ایک رپورٹر جب ہمت سے ڈگ آؤٹ کرتا ہے بینیتھ دی سرفیس سطح سے نیچے کی خبر ڈھونڈ لاتا ہے یا حقائق کے پس منظر میں جو حقائق سٹوری بہائنڈ دا اسٹوریز ہیں وہ لے کر آتا ہے تو وہ کام کرنے والے حیران اور پھر پریشان ہوتے ہیں اس کے اوپر قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور آخر میں اس کا اثر ویری ویری لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے انڈیویجلی بھی اور کولیکٹیولی بھی ہم آج کے لیکچر میں اس انڈر کور رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے امپیکٹ کا بھی جائزہ لیں گے اور ہم ایسے سورسز تک بھی جائیں گے جو انٹرنیشنل ہیلپ کرتے ہیں ان رپورٹرس کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹر بننا چاہتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں گے تو سب سے پہلے ہم انڈر کور رپورٹنگ کی طرف آ رہے ہیں اور انڈر کور رپورٹنگ آج کل اتنا اہم شعبہ ہو گیا ہے کہ بہت سے عالمی اداروں نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں لاکھوں ڈالر تک انعام دیا جاتا ہے ہزار ہا قسم کے ایوارڈس عنایت کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں مختلف انداز میں انویسٹیگیٹیو رپورٹس جو تہلکا مچا دیتی ہیں اس کے بعد انقلابات اس نوعیت کے آتے ہیں کہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے وہ لوگ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں تو انڈر کور رپورٹنگ کا بڑا لارج امپیکٹ ہوتا ہے انڈر کور رپورٹنگ کی ڈیفینیشن کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ چند الفاظ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے انڈر کور رپورٹنگ از اے پرٹس یعنی اس کا مطلب ہے کہ انڈر کور رپورٹنگ کے چھپ کے یا پیچھے رہ کر کوئی تحقیق کی جائے جس میں آپ فرنٹ پر نہ آئے اور اس انڈر کور رپورٹنگ کو ڈسیکٹو پریکٹس بھی کہتے ہیں ڈسپٹو کہتے ہیں دھوکھا دینا اصل حقیقت کچھ ہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ کہ مسداق آپ نے ڈسپشن پلان کیا ہوتا ہے لوگوں کی توجہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے آپ لیفٹ سائڈ سے عکائق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اگر کسی کی نظر لیفٹ سائڈ پر ہے تو آپ رائٹ سائڈ سے حقائق ڈھونڈ کر لے آتے ہیں آپ کا دوست آپ کو بعض اوقات حقائق نہیں بتا رہا ہوتا تو آپ اس کے دشمنوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر دشمنوں کے بارے میں حکائق ڈھونڈنے ہوں تو آپ اس کے دشمنوں تک پہنچ جاتے ہیں کسی طرح دستاویزات سے لیڈ لیتے ہیں آپ انٹرویو سے لیڈ لیتے ہیں اور آپ حت امکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں سے وہ حقیقتیں چھپ کے آنی ہیں۔ اگر آپ ظاہری تعارف کے لیے کر کے جائیں گے تو آپ کو کوئی حقائق نہیں بتائے گا اس لیے انڈر کور کے لیے آپ کو ڈسپٹیو پلان کرنا پڑتا ہے انڈر کور رپورٹر جنرلی مس ریپرزینٹ دیم سیلف یعنی وہ وہاں جا کر یہ کبھی نہیں بتاتے کہ میں کسی اخبار کا یا ٹی وی چینل کا رپورٹر ہوں یا میں جرنلسٹ ہوں وہ ایک کامن مین کی طرح وہاں جاتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہوتے رپورٹر ہیں لیکن آپ اس محکمے میں کیجویل نویت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں کوئی کانٹریکٹ لے لیتے ہیں یا وہاں آپ نے کوئی دوست بنا لیتے ہیں اور اس کو آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ رپورٹر ہیں کبھی آپ بزنس مین کے روپ میں وہاں جاتے ہیں کبھی آپ کسی تعلق دار کے حوالے سے وہاں جاتے ہیں اور اس ڈسپٹو پلان کے تحت آپ اپنے آپ کو مس رپورٹ کرتے ہیں تاریخ میں ایسی صحافتی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے رپورٹرس نے خبر کی حکانیت حقیقت یا اس کی سچائی کو جانچنے کے لیے اپنے آپ کو بعض اوقات سیکورٹی اسسٹینٹ کے طور پر بھرتی کیا سیکورٹی کے محکمے میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوئے یا کسی ہوٹل میں اسسٹینٹ مینیجر بھرتی ہو گئے یا بعض اوقات اس ہوٹل کے آپ اسٹوڈ یا بیرے بن گئے یا آپ کسی محکمے میں جا کر وہاں کسی بھی نوعیت کا کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر انفارمیشن گیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ مختلف روپ دھار کے وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ حقائق حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی خبر بناتے ہیں ریممبر دی فرسٹ ڈیوٹی آف اے رپورٹر ایزیوم اینڈ ادر رول ز ٹو right اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسیپٹیو پلین تو ضرور کریں اور آپ کوئی بھی ملازمت اختیار کریں لیکن آپ کو یہ حق نہ اخلاقیات دیتی ہے اور نہ قوائد و ضوابط اور نہ قانون اور نہ پیشہ ورانہ نارمس یا روایات کہ آپ کسی کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں اس کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کریں اور کور اپ جائیں اس کے لیے بنیادی اصول جو آپ نے سامنے رکھنا ہے دیٹ از کالڈ بی ایتیکل یعنی اخلاقی اقدار کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اگر آپ کسی شخصیت کو ڈس ریپیوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے بہتان ڈھونڈنے نکلے ہیں اس کے لیے تہمتیں جمع کرنے کے لیے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ممکن ہے آپ وقتی طور پر کامیاب ہو جائیں لیکن اگر آپ حقیقت کو چھپانا چاہیں گے تو آپ کبھی کامیاب رپورٹر نہیں بنیں گے اس لیے سچ کی تلاش حق کی تلاش قومی مفاد کی تلاش معاشرے کی بہتری کی تلاش کے لیے اگر آپ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ کوئی کور کوئی ڈھانپ لیتے ہیں اپنے آپ کو تو اخلاقی قدریں آپ کے لیے کرٹیکل نہیں ہوں گی اس لیے ہمیشہ اخلاقی قدروں کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جس کام کے لیے انڈر کور ہو رہے ہیں کیا اس کی منزل عظیم ہے کیا اس کا مقصد بڑا ہے کسی کی ذاتیات کے لیے تو نہیں ہے تو آپ اچھے رپورٹر بنیں گے لیکن اگر آپ ان قدروں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں انڈر کور ہو کر بھی آپ ایکسل نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ انڈر کور رپورٹنگ کے اور جو نکات ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے ان میں سے ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ وین یو گو انڈر کور وک ود گریٹ کیئر یوز دی اسٹرانگ تھریڈ تھرو آؤٹ دا اسٹوری کنڈکٹ انڈر کور رپورٹنگ ان اے ٹائٹنگ سرکل آپ جب انڈر کور رپورٹنگ کر رہے ہوں تو آپ کو انتہائی احتیاط سے قدم اٹھانا ہے محتاط ہو کے چلنا ہے کیونکہ آپ جو کام ڈسپٹو پلان کے تحت کر رہے ہیں یا کسی کے خلاف معلومات حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ قومی مفاد میں ہو لیکن اس شخص کا انٹرسٹ مفاد اور مستقبل داؤ پر لگتا ہے اگر آپ نے غیر محتاط ہو کر رپورٹنگ کے لیے حقائق ڈھونڈنے نکلے اور خود کو ایکسپوز کر لیا یا ایسے لوگوں کے آگے آپ نے اس حوالے سے گفتگو شروع کر دی جن کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ راز کو رکھ سکیں تو آپ نہ تو رپورٹ پوری کر سکیں گے بلکہ آپ کسی بہت بڑی مشکل کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ گیٹو رپورٹنگ ہمیشہ انہی چیزوں پر کی جاتی ہے یا ان شخصیات پر کی جاتی ہے جس میں عظیم تر مفاد کو یا اجتماعی مفاد کو کمپرومائز کیا گیا ہو اور جس شخص نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے وہ یا تو ایک اعلیٰ پوزیشن پر بیٹھا ہوتا ہے یا اس کے پاس ایسے اختیارات اور ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مسائل کا شکار کر سکتا ہے آپ کو دورانے انڈر کور رپورٹنگ اگر آپ ایکسپوز ہو جائیں تو وہ آپ کی لائف تھریٹ بھی بن جائے گی وہ آپ کو اغوا بھی کیا جا سکے گا آپ کو کہیں گم کر دیا جائے گا اس لیے وین یو ڈسائڈ ٹو گو انڈر کور کیپ دی ہول آپریشن ویری ڈسکریٹلی محتاط رہیں احتیاط سے کریں کم سے کم لوگوں کو اپنا راز بنائیں اور راسداں صرف ان کو بنائیں جو اس راز کے ساتھ چل سکیں ورنہ آپ اپنا آبجیکٹو کبھی ایکسپوز نہ کریں بڑے طریقے سے انفارمیشن گیدر کریں اور انڈر کور رپورٹنگ میں آپ کو تبھی کامیابی ہو سکتی ہے جب آپ ان تمام بنیادی اصولوں کو سامنے رکھیں اور جب آپ اس کے بعد کامیاب ہو کر سامنے آئیں گے تو آپ بہت بڑا ایوارڈ پیسے کی شکل میں بھی حاصل کریں گے اس کے علاوہ ذاتی ترقی کی شکل میں بھی حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے جس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ کے اس رپورٹ کی بنیاد پر اس شخص کو جو بظاہر معاشرے کا باعزت شہری یا حکومتی کارکن بنا ہوا ہے وہ گرفتار کر لیا جائے اس کو سزا دے دی جائے اس لیے آپ کو انڈر کور رپورٹنگ کرتے ہوئے انتہائی محتاط ہونا ہے اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنی بڑی مشکلات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے انڈر کور رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے ٹاک ٹو آف ریکارڈ سورسز بفور گوئنگ انڈر جب آپ انڈر جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ان تمام ذرائع یا سورسز تک بڑے ہی اسٹریٹجک انداز میں اپروچ کریں اور ان سے آف دی ریکارڈ باتیں پوچھیں مثلاً آپ اگر ایک تحقیق کسی غبن کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انڈر جانے سے پہلے الائڈ سورسز جو ہیں ان کی محفلوں میں جائیں کسی ذریعے سے معلومات حاصل کریں آپ کو پتا چل جائے کہ ان انفارمل گفتگو اور حقائق کی بنیاد پر آپ نے کہاں جا کر بیٹھنا ہے اور کیا رول ادا کرنا ہے اور کس رول میں آپ کامیاب ہو کر وہاں سے معلومات ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے انفارمل ہوم ورک نہیں کریں گے بے شک آپ اپنا تعارف نہ کروائیں آپ اس سرکل میں ضرور ان ہوں تاکہ جب آپ انڈر کور ہو کے جائیں تو آپ کو اپنے ٹارگیٹس کا پتا ہو انڈر کور رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن کے لیے آپ کے ٹارگیٹس پہلے سے طے ہونے ضروری ہیں کیونکہ انڈر کور پوزیشن میں آپ کا اوپن ہینڈ نہیں ہوتا آپ کو خفیہ ذرائع یا ایسے لوگوں تک رسائی تو ضرور حاصل ہو جاتی ہے لیکن آپ نے کس طریقے سے کس حکمت عملی سے کس اسٹریٹجی سے کس لائح عمل سے آپ نے سوالات پوچھنے ہیں ریکارڈ کی چھانبین کرنی ہے یا اپنے ہائٹ کیے ہوئے کیمرے سے فلم بنانی ہے اس کے لیے آپ نے پہلے مینٹل تھاٹس کی پروسیسنگ کرنی ہے پھر لوجسٹکس کا ارینجمنٹ کرنا ہے پھر آپ نے انفارمیشن جو گیدر کریں اس کو کسی سیف جگہ پر جمع کرنا ہے تاکہ کسی وقت اگر آپ ایکسپوز ہو جائیں تو آپ نے جو ڈیٹا پروسیس کیا ہے جو چیزیں جمع کی ہیں وہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں اس لیے انڈر کور جانے سے پہلے ان فارمل اور کنیکشن ضرور ڈویلپ کریں دس ول ہیلپ یو وائل یو آر ورکنگ انڈر اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے نیور انکریج ٹو بریک دا لا ٹو ہیلپ میک دا اسٹوری وہ لوگ وہ ذرائے یا وہ افراد یا ایسے ڈاکومینٹس جن تک آپ کی رسائی ہو ان کو جب آپ ایکوائر کر رہے ہوں یا معلومات حاصل کر رہے ہوں تو ایسی کوشش نہ کریں کہ اگر آپ کو کوئی شخص ایٹ ہز اون رسک کوئی انفارمیشن دے رہا ہے یا آپ کو کوئی دستاویز دے رہا ہے تو جب کبھی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو آپ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی محنت اگر نگیٹو ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری اس شخص کو تھوپ دیں جس نے گڈ فیتھ میں آپ کی ہیلپ کی ہے تو یہ بھی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وین یو آر ورکنگ انڈر کور کیپ اٹ مائنڈ کہ وٹ ایور انفارمیشن یو ہیو گیدر آر وٹ ایور سورسز یو try not to expose them otherwise they will also be convicted they will also be uh, trapped in ان eyes of law and in ان eyes of authorities تو جو لوگ آپ کے مددگار ہیں آپ اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی اور ناکام ہوتے ہیں تب بھی آپ نے ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا یہ بھی ایک اخلاقی قدر ہے کیونکہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو بہت اچھی منزلیں اور شہرت ملے گی لیکن آپ کے ذرائع جو ہیں اگر آپ بتائیں کہ مجھے فلاں دفتر میں فلاں نے مدد دے دی فلاں کاغذ مجھے فلاں نے لا دیا آپ تو اپنی منزل حاصل کر گئے لیکن وہ لوگ جو آپ کے دوست بنے جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اگر آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا تو ان دی آئیز آف رولز اینڈ ریگولیشنس انڈر دا سیکریٹ ایکٹ دی مائٹ Face, تو یہ اب آپ پر کمال ہے کیونکہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کو ایک بہت ہی اہم تحفظ حاصل ہوتا ہے جو معاشرے کی اخلاقی قدروں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ ان بہاف اف سوسائٹی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ کام سر انجام دے دیا لیکن اس کو سر انجام دینے میں جو آپ کے معاونین تھے آپ نے ان کو اگر ایکسپوز کر دیا وہ تو, تو اندر رولز اینڈ ریگولیشن گرفت میں آ تو اس لیے آپ نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ سکسس سٹوری حاصل کر لیں تو اس کی سکسس میں شامل لوگوں کو آپ اس طرح ایکسپوز نہ کریں کہ وہ ان دا آئیز آف لا ان دی آئیز آف رولس اینڈ ریگولشن آر ان دی آئیز آف اتارٹیز دے ول بی ول بی ٹریپڈ ان سم ڈیفیکلٹیز انڈر کور رپورٹنگ کہ بہت ہی دلچسپ اور حیران کن واقعات سے صحافتی تاریخ اگر بھری ہوئی نہیں ہے تو نمایاں طور پر چیزیں موجود ہیں آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ایک ہائپوتھس ایک مفروضے پر جس پر تحقیق شروع ہوئی اور بعد میں وہ بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کرنے والا رپورٹر بن گیا یہ کہانی ایشیا کے ایک ملک فلپائن کی ہے فلپائن کا صدر جوزف اسٹراڈا بڑی مشہور شخصیت گزری ہے وہ صدر بننے سے پہلے یا کسی طرح کی سیاست میں آنے سے پہلے ایک فلمی اداکار تھا اس نے فلپائن کی تقریباً ایک سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور اس کا امیج ایک ریفارمر اور ایک بہت اچھے ایکٹر ایک دانشور اور ایک رسپیکٹڈ شہری کی طور پر نمایاں ہوا اور جب اس نے اپنا وہ مقام پا لیا جہاں اس کو ادب اور احترام سے دیکھا جاتا تھا وہ رول ماڈل بن گیا تو وہ فلپائن کی سیاست میں آ گیا فلپینی سیاست میں آنے کے بعد وہ انتخاب میں اس نے حصہ لیا اور پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو عوام نے اپنے ملک کا صدر منتخب کر لیا جب وہ صدر بن گیا تو کچھ ایسی ڈیلز کچھ ایسے کام اس نے کیے جس میں اس نے براہ راست یا بلا واسطہ ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ قومی خزانے کی عوام کی بہت سی رقم جمع کر لی اس رقم کی بنیاد پر لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی تو مختلف طرح کی کہانیاں آنے لگی کہ اس نے فلم انڈسٹری سے کمایا اس نے محنت کر کے کمایا تو یہ ایک مفروضہ بن گیا کہ کیا اس کے پاس دولت اتنی تھی یا نہیں تھی ابھی اس پر ہی گفتگو ہو رہی تھی تو فلپائن کے ایک بہت ہی پوش حصے میں کچھ مینشنس اور کچھ بڑے بڑے محلات اور بلڈنگیں بننے لگی تو وہاں سے ایک رپورٹر کا گزر ہوا اس کے کان میں ایک بھنک پڑی ایک ہلکی سی تلا آئی نوز ٹو دا نیوز تھی اس کے پاس اس نے سنا کہ یہ عمارتیں کوئی بہت دولت مند صاحب سروت شخص بنا رہا ہے اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس کی عمارات بن رہی ہیں تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اس نے ایک دن یہ سوچا کہ میں نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ عمارات کس کی ہیں کیونکہ طرح طرح کی خبریں آ رہی تھیں یہ اور اس کے وسائل کا پتا نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم اور اتنی بڑی عمارات مہلات نما بن رہی ہیں اس کا مالک کون ہے تو اس نے جب انوسٹیگیٹو رپورٹنگ شروع کی تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہاں پر جو سیکیورٹی کا نظام تھا اس نے وہاں امپلائمنٹ کی درخواست دی اور وہ سیکیورٹی کا ایک دفتر میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جو سیکیورٹی گارڈ تو نہیں تھا لیکن سیکیورٹی اسسٹنٹ لیول کی کوئی چیز تھی جب وہ وہاں بیٹھا تو اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا کہ یہاں پہ چونکہ سیکیورٹی کا نظام تھا تو سیکیورٹی والوں کو بہت سی چیزوں کا سب سے پہلے علم ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا چلا کہ فلپائن کے صدر جوزف اسٹراڈا کی مسز جو ہے وہ کبھی کبھی ان عمارتوں کو دیکھنے آتی ہے تو اس کو وہاں سے ایک کلو مل گیا ایک ٹپ مل گئی کہ اس میں کسی نہ کسی طرح سربراہ حکومت اور مملکت جوزف اسٹراڈا کا حصہ ہے اس نے آخر یہ تحقیق کی اس کو پتا چل گیا کہ اس کی مسز اس پروجیکٹ کو لک آفٹر کرتی ہے تو ایک چھوٹی سی خبر اخبارات میں لگ گئی اس دور میں کہ ان عمارات میں ان مینشنس میں صدر مملکت کی اہلیہ بھی شریک کار ہیں 1998 میں جب یہ خبر سامنے آئی تو مختلف رپورٹرز اس خبر کے لیے آگے آئے لیکن وہ رپورٹر جو انڈر کور موجود تھا اس کے پاس سب سے پہلے انفارمیشن آ رہی تھی نتیجہ تن حیران کن چھوٹی چھوٹی خبریں لوکل پریس میں آنے لگیں تو حکومت ایکٹیو ہوئی 1998 نائنٹی ایٹ میں اسٹراڈا صدر بنا اس کے بعد سے جب سے یہ خبریں آنے لگی تو اس نے پوری طاقت سے کوشش کی کہ ان خبروں کو کسی طرح رکوایا جا سکے سرکاری پریشرز ڈالے گئے اور انٹیلیجنس سورسز استعمال کیے گئے لیکن اس اور وہ ایریا اس طرح سے کارڈن آف کیا گیا کہ وہاں سے آنے جانے والا کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو کہ اندر کی کوئی خبر دے سکے لیکن چونکہ رپورٹر خود اس مل کے اندر بیٹھا تھا اس بلڈنگ کے اندر بیٹھا تھا وہاں جو گفتگو ہوتی تھی جو تبصرہ ہوتا تھا اس سے اس کو لنک مل جاتا تھا ان حقائق کے سامنے آتے ہی میڈیا نے پوری طاقت سے فردر انویسٹیگیشن شروع کی اور پھر ایسی خبریں آنے لگی کہ صدر اسٹراڈا کے جو وسائل تھے یا اس کی اہلیہ کے جو وسائل تھے ان کے تحت اتنی بڑی رقم جمع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا جا سکے صورت حال یہ ہوئی کہ فلپائن کی عوام میں ایک رد عمل پیدا ہوا مظاہرے شروع ہوئے حالات بگڑنے لگے اور صورت حال یہ ہوئی کہ اس ٹراڈا کو اپنی حقیقت چھپانے کے عوض اپنا اقتدار تک چھوڑنے پر مجبور ہوا وہاں کی سپریم کورٹ میں اس پر مقدمہ چلا اور اس مقدمے میں اس پر بد انوانی ثابت ہونے لگی حتا کے صورت یہ ہوئی کہ اس کو امپیچ کیا گیا اور فلپائن کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی صدر مملکت کو امپیچ کیا گیا ہو اور وہ صدر مملکت اپنی جان نہ بچا سکا اور حتا کے اسے سزا ہوئی بعد میں اور اس طرح سے اسٹراڈا جوزف اسٹراڈا کی اس انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو کہ کور رپورٹنگ کی بہترین مثال ہے دنیا میں ایک انپریسیڈینٹیڈ مثال بنی اور پھر گریجولی فالو اپ کے طور پر دنیا میں بہت سی جگہ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کو فروغ حاصل ہوا اس وقت ایشیا یورپ امریکہ ایون ان افریقہ بہت سے ممالک میں انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کو بڑی جلا مل رہی ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اسپیشلائز رپورٹنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح پہلے ایک میڈیکل سائنس میں بھی ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا تھا پھر اب اسپیشلسٹ ڈاکٹر آئے اسی طرح شروع میں ایک جرنلسٹ ہوتا تھا وہ صحفی کہلاتا تھا اور وہ ہر طرح کی خبر بنا لیتا تھا جرنل ریپورٹنگ کرتا تھا آہستہ آہستہ اسپیشلائزیشن کا دور آیا بیٹ ریپورٹنگ کا آیا ٹیکنیکس نہیں آئی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہوئی گلوبل ولیج کی وجہ سے ڈسمینیشن آف انفارمیشن ویری کوک ہوئی اسپیڈی ہوئی کا انٹرسٹ پیدا ہوا اور اب ان دی فیلڈ آف جرنلزم انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کو بہت ہی نمایاں اہمیت حاصل ہے اور انویسٹیگیٹیو رپورٹر بننے کے لیے آپ میں وہ تمام صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے جو کسی بھی صحافی کے لیے لازم ہے اس کے علاوہ ان کا مینٹلی ساؤنڈ ہونا فزیکلی فٹ ہونا ان کا انٹیلیجنس لیول آئی کیو سٹریٹیجسٹ اور تحریر کی پختگی اور حقائق کی چھان بین صلاحیتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی طرح انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کے حوالے سے جب مفروضہ آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو اس مفروزے کی بنیاد پہ ہائپوتھس کی بنیاد پر آپ کو اپنی تحقیق شروع کرنی پڑتی ہے پاکستان میں بھی اس وقت انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کے انسٹیٹیوشنز بننے لگ گئے ہیں بہت سے ریپورٹرز نے مل کر ایک سینڈیکیٹ بنا لیا ہے وہ ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور اچھے انویسٹیگیٹیو رپورٹرس کی تو ریسرچ سیلز موجود ہیں انالسس سیلز موجود ہیں اس کے بعد بہترین ریسورسز کی ایک پول ٹیم موجود ہے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے اس وقت بھی پاکستان میں مختلف انگریزی اخبارات اور اردو اخبارات میں ایسے رپورٹر نمایاں ہو رہے ہیں جو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کا اارہ رکھتے ہیں ان میں سے کچھ ریپورٹرز جب حکومتی بندشوں سے تنگ آ جاتے ہیں یا با اثر لوگوں سے گرفت سے بچنے کے لیے بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں لیکن وہاں سے وہ کسی ویب پر انویسٹیگیٹیو رپورٹس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کسی چینل کے بارے میں چینل کے لیے انویسٹیگیٹیو رپورٹ تیار کرتے ہیں تو وہ باہر سے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ اب ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے انڈیا میں بھی تہلکا ڈاٹ کام کے حوالے سے ایک ویب سائٹ موجود ہے جو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کا کام کر رہی ہے میں بھی ایسی سائٹس موجود ہیں یورپ میں بھی موجود ہیں فار ایسٹ میں بھی موجود ہیں اور اس لیکچر کے آخری حصے میں میں انشاءاللہ آپ کو بہت سی سائٹس کے ایڈریسز دوں گا اگر آپ ان کو کلک کریں گے تو آپ کو بہت سی ایڈڈ انفارمیشن ملے گی جو فیوچر میں آپ کو انویسٹیگیٹیو رپورٹر بنانے میں مددگار ہوگی انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ٹپس اور دیتا ہوں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں انٹرویو نالجیبل سورسز سچ ایز نیبرز ایسوسیٹس لائرس آرکیٹیکٹس بلڈرس یعنی آپ اگر کسی مفروضے پر کام کر رہے ہیں اور وہ عمارات سے متعلق ہے یا کوئی سرچ کر رہے ہیں اس قسم کی تو آپ وہاں کے محلے داروں سے انٹرویو کر سکتے ہیں اور الاڈ لوگوں سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سرچ آف لینڈ ریکارڈ لک فار رجسٹرڈ اونرشپ آف ہاؤس بینگ بلڈ آر ریسنٹلی پرچیزڈ تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جس چیز پر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیا ان کے ریسورسز کچھ اور بھی جگہ پر تھے یا نہیں تھے اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہونا ہے کہ آپ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس تمام ریکارڈ اور شواہد موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور پہلو پر بھی توجہ دینی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیز ٹو ڈیگ آؤٹ انفارمیشن آفن فرام ہوسٹائل سورسز انویسٹیگیٹو رپورٹر کو ہاسٹائل سورسز یعنی مخالف ذرائع سے وہ ذرائع جو آپ کے لیے فرینڈلی نہیں ہوں گے انفارمیشن گیدر کرنی ہوتی ہے اس لیے اس کو بہت ہی ٹیکٹ فل ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ دی گول آف گڈ انویسٹیگیٹو اسٹوری از ٹو انفارم ایجوکیٹ اینڈ کیپ دا انٹرسٹ دا ریڈرز ویورز اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹر جب اپنی رپورٹ تیار کرے چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے لیے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہو اسے جن لوگوں کے لیے رپورٹ تیار کی جا رہی ہے ان کی دلچسپی برقرار رکھنی چاہیے وہ بالکل محمل رپورٹ نہ ہو اس کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کا انٹرسٹ ہو مثلاً ان آپ اگر کسی جگہ کی بدعنوانی کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں اور جب وہ رپورٹ آپ پیش کرتے ہیں تو آپ بدعنوانی کا ذکر کم کریں اور انوائرمنٹ کا ذکر زیادہ کر دیں نہیں انوائرمنٹ آپ دلچسپی کے لیے ایڈ ضرور کریں لیکن مین چیز آپ نے بتانا ہے کہ بدعنوانی کی نوعیت کیا تھی اس کا اثر ان لوگوں پر کیا ہے جو اس خبر کو سن رہے ہیں اگر اس کا اثر لوگوں پر نہیں ہے تو لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور وہ ہے یو آر ناٹ رائٹنگ این اکیڈیمک آرٹیکل آر ریسرچ پیپر میک دیٹ دی پیپل کیئر اباؤٹ دا ٹاپک یو کورنگ اس کا بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ آپ جب خبر بنا رہے ہیں یا انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا رہے ہیں تو آپ کوئی مضمون نہیں لکھ رہے آپ کو غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جانا آپ کو اس خبر سے متعلق انفارمیشن فراہم کرنی ہے آپ نے ماحول کی محل وقوع کی اور غیر ضروری تفصیلات کو اس خبر میں نہیں ڈالنا ورنہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے گی وہ مضمون آپ الگ لکھ سکتے ہیں کسی کے بیٹھنے کے انداز کا ذکر کرنا اس کمرے میں کیا کیا چیزیں تھیں نہیں بلکہ ایف یو آر ڈگنگ آؤٹ سرٹن پوائنٹس ڈائریکٹلی گو ٹو ڈورز وہ کیا چیز تھی کیوں تھی کیسے تھی کب ہوئی اس کا اثر کیا ہوگا وہی جو ہم کہتے ہیں ڈبلوز اور ہاؤ والی گردان جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھنی ہے اس کے پس منظر میں اسی کے پیش منظر میں آپ نے اپنی رپورٹ تیار کرنی ہے لیکن ایکوریسی پر مبنی ہو اس میں اسپیڈ ہو اس میں انٹرسٹ ہو اس میں نیوز وردینس نیس ہو اس میں وہ سارے ایلیمنٹس شامل ہوں جو ایک اچھی خبر کے لیے ضروری ہیں اور لوگوں کی اس دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے فکرے بندی آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنا کوئی علم نہیں جھاڑنا آپ نے ان کو خبر دینی ہے تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور خاص طور پر انڈر کور رپورٹنگ ہو تو آپ کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ انڈر کور رپورٹنگ کے دوران آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ غیر ضروری چیزوں پر توجہ دیں تو وہ پھر مبالغہ آرائی لگے گی اس لیے ویک اینڈ اختصار سے کام لیں ٹو دی پوائنٹ بات کریں تو یو وڈ بی اے ویری گڈ انویسٹیگیٹو رپورٹر امپیکٹ دی رپورٹنگ امپیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی کام کا اثر کسی دوسرے پر ضرور ہوتا ہے عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور وہی رد عمل کسی چیز کا امپیکٹ بناتا ہے تو اس طرح انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا بھی امپیکٹ بہت گہرا اور بہت دور رس ہوتا ہے یہ امپیکٹ انڈیویجول بھی ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل بھی ہوتا ہے مقامی بھی ہوتا ہے نیشنل لیول پر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا امپیکٹ انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے اور یہ امپیکٹ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے نیگیٹو امپیکٹ اور پازیٹو امپیکٹ بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم انسٹیٹیوشنل امپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا انسٹیٹیوشنل امپیکٹ کیا ہوتا ہے ویسے تو بہت پہلو ہیں لیکن چند نمایاں پہلو کا میں تذکرہ کرتا ہوں ریویژن آف جب آپ کوئی خبر ایسی سامنے لے آتے ہیں جس سے تہلکا مت جائے تو انسٹیٹیوشنل چیزیں ریوائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں چاہے وہ پالیسی ہو مینجمنٹ ہو جس چیز پر وہ چل رہے ہیں اس کو ان کو روکنا پڑتا ہے کٹ آف کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی ماضی کی پالیسی کو فوراً تبدیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم پکڑے جانے والے ہیں یا پکڑے گئے ہیں تو ریویژن پالیسیز سب سے بڑا امپیکٹ انسٹیٹیوشنل رپورٹنگ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا امپیکٹ ان کا ہوتا ہے کازنگ دا ریزنیشن اور فائرنگ آف اگر یہ ثابت ہو جائے میڈیا کے سامنے اور ڈیفنس کسی کے پاس پراپر نہ ہو تو جو افسر انوالو ہے جو سیاستدان انوالو ہے یا جو با شخص کسی عہدے پر ہے تو اس کو یا استعفا دینا پڑ جاتا ہے یا اس کی گرفتاری کے چانسز بھی ہوتے ہیں یا وہ معافی قوم سے مانگتا ہے ادارے سے مانگتا ہے اور جو کچھ اس نے غبن کیا ہے یا زیادتی کی ہے وہ اس کا تدارک کرتا ہے اپنے وسائل سے تو اس طرح انسٹیٹیوشنل امپیکٹ میں کسی شخص کی ملازمت بھی جا سکتی ہے تو اس لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ چینجز ان دی لا بعض اوقات قانون اور قواعد و ضوابط اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ اس شخص کے اس کردار کو کسی طرح قانونی گرفت میں لا سکیں اس عمل کے تحت پھر لا کو ریوائز کیا جاتا ہے ان اداروں کے قوانین نئے سرے سے بنتے ہیں رولز ریوائز ہوتے ہیں تو ایک انسٹیٹیوشنل امپیکٹ یہ بھی اس کا ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات قواعد کے مطابق ایک کامپیٹنٹ اتارٹی کو ایک اپروول کا اختیار حاصل ہے کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اختیار حاصل ہے تو جب اس کی بدعنوانی پکڑی جائے یا ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹ کا نتیجہ آ جائے کہ اس شخص کو اختیارے کل دینے کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہوئی ہے تو پھر ادارہ اپنے بورڈ آف گورنر کی میٹنگ بلاتا ہے یا اگر حکومت کا کوئی معاملہ ہو تو کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں لا کو ریوائز کیا جاتا ہے تو اس طرح سے پھر پابند کیا جاتا ہے کہ انڈر ڈسکریشنری پارز بھی ایک آدمی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ قواعد و ضوابط کو بالائے تاک رکھ کے کسی کو فائدہ دے یا اپنی ذات کو فائدہ دے تو پھر اس کے انٹرنل چیک اینڈ بیلنس بنتے ہیں اس لیے انسٹیٹیوشنل امپیکٹ بہت ہی اہم اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی قومی تقاضوں کو سامنے رکھ کے آتا ہے جب کبھی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی فائنڈنگ کی بنیاد پر کوئی بڑا اسٹیپ سامنے آ جائے اس لیے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ انسٹیٹیوشنل پالیسیز کو چینج کرنے میں بھی بڑی معاون ثابت ہوتی ہے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کا انسٹیٹیوشنل امپیکٹ اگر قومی سطح پر معاشرے پر ہوتا ہے تو ادارہ جاتی حوالے سے اس ادارے پر بھی ہوتا ہے جس ادارے کا رپورٹر انویسٹیگیٹیو رپورٹ کامیابی سے پیش کرتا ہے مثلا اگر پرنٹ میڈیا کا رپورٹر ایک اچھی خبر دیتا ہے انویسٹیگیٹیو رپورٹ دیتا ہے جس سے تہل کا مج جاتا ہے تو لوگ اس اخبار کی کریڈیبلٹی سے متاثر ہوتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے طریقے کار سے متاثر ہوتے ہیں اور اس اخبار کی جو مانگ ہے بڑھ جاتی ہے اس کی انکم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اخبار اپنی جو ریٹنگ ہے مقبولیت کی وہ بڑھا لیتا ہے اسی طرح کوئی ٹیلی ویژن چینل جب کوئی انویسٹیگیٹیو رپورٹ پیش کرتا ہے تو لوگ اس چینل کو زیادہ ٹیون کرتے ہیں اپنی سماجی زندگی میں گھریلو زندگی میں دفتری اوقات میں چلتے پھرتے پبلک ٹرانسپورٹ میں اس چینل کے بارے میں تبصرہ ہوتا ہے اس کے رپورٹر کے بارے میں تبصرہ ہوتا ہے تو اس چینل کی ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے تو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ از اے شارٹ کٹ فار گیٹنگ پاپولیرٹی اینڈ گڈ امپیکٹ فار انسٹیٹیوشن انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کا دوسرا انسٹیٹیوشنل امپیکٹ ہوتا ہے کہ اٹ وائڈن دا اسکوپ آف جرنلسٹک فریڈم یعنی صحافتی آزادی کا جو اسکوپ ہے اس کو یہ وسیع کرتا ہے پہلے اگر صحافت ایک حصے تک محدود رہتی تھی تو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ سے صحافت دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے صحافی کسی پریس کانفرنس میں جاتا تھا کسی ایونٹ کو کور کرتا تھا جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس کی تحقیق کر کے رپورٹ دیتا تھا یا انفارمیشن لے کے رپورٹ دیتا تھا لیکن انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ سے صحافی کی ریچ جرنلسٹ کی ریچ ہر اس جگہ تک بھی ہو جاتی ہے جہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مثلا سرکاری ریکارڈ تک وہ پہنچ جاتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی جرنلسٹ آئے گا ہی نہیں کیونکہ اس نے خبر حاصل کرنی ہے ہیومن ٹرائل یا انٹرویو کرنے وہ ان لوگوں کو پہنچ جاتا ہے جن کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ اسی افسر کے ڈرائیور کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس کے مالک کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس کے سویپر کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے مزدور کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اگرچہ وہ نوٹوردی پیپل نہیں ہوتے لیکن انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس رپورٹنگ کو آگے بڑھانے کے لیے کلوز حاصل کرنے کے لیے فیکٹس کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے آپس کے بامی ریلیشن کو ساتھ ساتھ ملانے کے لیے وہ جب ایکٹ کرتا ہے تو اس طرح اس کی صافیوں کی ریچ مختلف جگہ تک ہو جاتی ہے اس لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بڑی اہم ہے اور اس کا ایک اور پہلو اس سے بھی زیادہ اہم ہے انہانس دی کپیسٹی آف دی میڈیا ٹو پلے واچ ڈاگ رول یعنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اس صنف نے اس قسم نے اس کائنڈ نے جیسے جیسے ترقی کی ہے تو صحافت کا میدان اس طرح وسیع ہوا ہے کہ وہ معاشرے کا چوکی دار بن گئی ہے واچ ڈاگ انگریزی میں چوکی دار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو صحافی جب انویسٹیگیٹیو رپورٹ کرتا ہے تو وہ عام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے اس ادارے میں ہونے والی مالی بدنوانی کا انکشاف کر کے آئندہ ہونے والی بدنوانیوں کو روک رہا ہوتا ہے کسی سیاستدان نے اگر فراڈ غبن یا اپنے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے کوئی دولت جمع کی ہے اور صافی اس تک کی رپورٹ لے کر آ جاتا ہے تو عدالتیں اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہیں اور وہ قومی دولت واپس وطن میں آ سکتی ہے آپ کو مختلف کیسز دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں جہاں عدالتوں نے فیصلے دے کر قومی دولت کو واپس منگوایا ہے یا حکمرانوں نے خود آ کر وہ چیزیں جمع کرائی ہیں مختلف ممالک میں اکاٹیبلٹی بیوروز بنے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کی تحقیقات کرتے ہیں لیکن ان کو کلوز کہاں سے ملتے ہیں کلوز ان کو میڈیا سے ملتے ہیں اور میڈیا میں کلوز ریپورٹر لاتا ہے اور عام ریپورٹر نہیں لاتا وہ انویسٹیگیٹو ریپورٹر لاتا ہے اس لحاظ سے انویسٹیگیٹو رپورٹر کی انسٹیٹیوشنل اہمیت اور قومی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور وہ سوسائٹی کا ایک واچ ڈاگ کہلاتا ہے اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی بنا پر ہی میڈیا کے واچ ڈاگ رول کی اہمیت کو مسلمہ قرار دے دیا گیا ہے دنیا بھر میں میڈیا کا احترام بڑھ گیا ہے تو اس کی مثالیں بکھری پڑی ہیں آپ نیٹ پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں اخبارات میں بھی روز دیکھتے ہیں تو اف یو وانٹ ٹو بی این انویسٹیگیٹو رپورٹر یو ول سرو دا نیشن یو ول سرو دا انسٹیٹیوشن اینڈ نیچرلی انڈائریکٹلی آپ کو خود بخود اس کا فائدہ ہوگا آپ کی پروفیشنل پرائڈ بنے گی اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تعلق اس انوسٹیگیٹو ریپورٹنگ کے انڈیویژل امپیکٹ سے انڈیویژل امپیکٹ آر پوزیٹو اینڈ نیگیٹو دے آر بوتھ انڈیویجل امپیکٹس میں positive امپیکٹ جو ہے اس میں نیشنل سروس آپ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں پروفیشنل ریفرنس آپ کا بن جاتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ آپ کو مل سکتا ہے جو انفیکٹ آپ کی ایکنالجمنٹ ہے اور انہانسمنٹ آف سیلری سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کسی انڈیویجل کے لیے پازیٹو بھی ہوتا ہے اور نگیٹو بھی ہوتا ہے پازیٹیو امپیکٹ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک قومی خدمت سر انجام دی ہے آپ بطور شہری ایک سٹیزن کے طور پر ایک انڈیویجل کے طور پر آپ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے نیشنل سروس کی ہے قوم کی خدمت کی ہے تو آپ کے اندر سے ایک چیز ابھرتی ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد حاصل کر لیا ہے آپ نے ہیومینٹی کی سروس کی ہے قانون قاعدے توڑنے والوں کو آپ نے پبلک کے سامنے آشکارہ کیا ہے اور آپ کی وجہ سے کچھ پالیسیز ریویژن ہو رہی ہے ملک کے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہو رہے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک پرائڈ پیدا ہوتی ہے جو انڈیویجل پرائڈ ہے جو نیشنل سروس کر کے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ادارہ آپ سے خوش ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی تنخواہ بڑھا سکتا ہے آپ کے لیے حکومت وقت یا ایسے لوگ جن جنہوں نے آپ کے کام کو اکنالج کیا ہو وہ آپ کے لیے کسی ایوارڈ کا اعلان کر سکتے ہیں وہ قومی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے علاقائی بھی ہو سکتا ہے وہ کیش ایوارڈ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کو کسی دوسرے ادارے کی طرف سے اس محنت کی وجہ سے آپ کی شہرت بڑھتی ہے تو وہ آپ کو اچھے سیلری پیکج پر آپ کو آفر دیتا ہے تو آپ کی سیلری بھی انہانس ہو جاتی ہے آپ کو کوئی بہت بڑا پیکج مل جاتا ہے کچھ لوگ گفٹس آپ کو لا کے ایسے دیتے ہیں کہ آپ نے ایک نیشنل سروس کی ہے تو ٹوکن آف ریسپیکٹ آپ کو یہ گفٹ دیا جاتا ہے آپ ایک نون اور نامور صحافی بن جاتے ہیں تو غرضے کے وین یو ڈو این انویسٹیگیٹو رپورٹ کیپنگ ان ویو دی نیشنل انٹرسٹ رولز اینڈ ریگولیشن اور فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی تو آپ کو اس کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے فائنینشل ایکنالجمنٹ بھی ہے سائکولوجیکل ایکنالجمنٹ بھی ہے آپ کی ریسپیکٹ میں بھی ہے تو انوسٹیگیٹو ریپورٹنگ کا پوزیٹو انڈیویجول افیکٹ بھی نارمس ہے اور جن لوگوں کو اس کا ریوارڈ ملا ہوتا ہے دے آر دا بیسٹ پیپل ٹو کمیکیٹ اور آپ کبھی اگر ان کو ملیں تو وہ اپنے اس کارنامے کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اس محنت سے چاہے آپ انڈر کور انویسٹیگیشن رپورٹنگ کر رہے ہو یا آپ پبلک ڈاکومینٹ سے ڈھونڈ کر لائیں یا کوئی اسکوپ کو فالو کریں یا کسی مفروزے پر آگے بڑھیں اور آپ اس کی جڑ تک پہنچیں اور ملک کی قومی دولت واپس لانے میں آپ کا اگر اہم کردار ہو تو آپ کی ریسپیکٹ کیوں نہ ہوگی دیز آر دا رولس اور دنیا بھر کا رواج ہے کہ اچھے کام کا ریوارڈ اچھا ملتا ہے برے کام کا ریوارڈ برا ملتا ہے تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں آپ کے لیے ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے اور ہر جرنلسٹ انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں بن سکتا اس کے لیے بھی بڑی کوالٹیز کی ضرورت ہے جو ہم ماضی کے کئی لیکچرس میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیویجل کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی وجہ سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے کچھ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے وہ کیوں پڑتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور وہ کیا ہو سکتی ہیں لیٹس اینالائز دوز ایز ویل نیگیٹو امپیکٹ میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ لاس آف پرسنل اینڈ پروفیشنل لاسف job انڈیکٹمنٹ اینڈ کنوکشن اگر آپ نے کوئی ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹ پیش کر دی ہے جو حقائق پر مبنی نہ ہو اور اس پر لیگل ایکشن بھی ہو جائے آپ کا انسٹیٹیوشن بھی ڈسٹریپیوٹ ہو رہا اور آپ بھی ڈسٹریپیوٹ ہوں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یو ول لوز دا جاب یو ول لوز دا کریڈبلٹی آپ کو کوئی بھی دوسرا جرنلزم کا ادارہ ریڈیو ٹیلیویژن اخبار ویب انٹرنیٹ اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا تھا پہلے تو وہ سب رک جائیں گے کیونکہ آپ کی ریپوٹیشن تباہ ہو چکی ہوگی اور آپ نے صحیح کام نہیں کیا تو آپ کی جاب بھی جائے گی ریپوٹیشن بھی جائے گی اور آپ کی مالی اخراجات پورے کرنے مشکل ہو جائیں گے اس لیے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کا بیڑا اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے حقائق صحیح طور پر ایکوریسی کے ساتھ آنے چاہیے اور آپ کے پاس تمام ڈیفنس موجود ہوں تاکہ جب آپ سے کوئی پوچھ عدالت کرے یا باثر لوگ کریں یا حکمران کریں تو آپ کے پاس اپنے ڈیفنس موجود ہوں اور اگر آپ ڈیفنس نہ دے سکیں گے آپ نے کسی پر کیچڑ اچھالا ہے کسی کی تصدیق کی ہے غلط بیانی کی ہے تو اس کا بہت بڑا لاس آپ کو ہوگا اسی طرح دوسرا لاس آپ کو ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ آف فائنز بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ دی اور اس پر کسی نے آپ کو ہت کے عزت کا دعویٰ کر دیا آپ بھی عدالت میں پیش ہو گئے آپ کا ادارہ بھی پیش ہو گیا اور ادھر سے اس کے وکیل نے آپ پر جا کی آپ سے ڈاکومینٹس مانگے آپ سے ثبوت مانگے آپ سے ویڈیو ریکارڈ مانگا جس بنیاد پر آپ نے وہ رپورٹ فائل کی اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اور آپ اگر ڈیفینس نہ دے سکے تو عدالت آپ کو ہر جانے کا دعوے کے عوض جرمانہ کر سکتی ہے جو کئی لاکھ روپے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ سوچ کر قدم اٹھانا ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس تمام فول پروف ارینجمنٹ ہونے چاہیے تبھی آپ کو عزت ملے گی ورنہ اگر ہاف کک چیزیں دی انتھینٹک چیزیں دی اور آپ گرفت میں آگے تو آپ کا بچنا مشکل ہے مالی نقصان بھی ہوگا اور بعض اوقات آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے کنوکشن ہو سکتی ہے اس سے بڑا کیا لاس ہو سکتا ہے کسی انڈیویجول کا کہ اگر اس کی نوکری چلی جائے اس کو سزا کا مرتکب قرار دیا جائے اس پر جرمانہ کیا جائے انوسٹیگیٹ رپورٹنگ کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں اور یہ نیگیٹو امپیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کا موریل ختم ہو جاتا ہے آپ کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے انویسٹیگیٹو رپورٹر بنتے ہوئے جہاں پوزیٹیو ایفیکٹ ہیں اور نیگیٹو افیکٹ ہیں تو آپ نے نیگیٹو افیکٹ کا فول پروف ارینجمنٹ کرنا چاہیے اور ایک اچھا رپورٹر یقینی طور پر جب اپنی رپورٹ فائل کرتا ہے تو وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے پیرامیٹرس کا اور ان پیرامیٹر کی تفصیل میں آپ کو پہلے لیکچرز میں بھی دے چکا ہوں اس میں بھی دے چکا ہوں لیکن میں جسٹ ٹو ریکپ آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کراتا ہوں ان کو آپ پیش نظر رکھیں نمبر ون نو دا لا نو دا پروسیجر فوکس آن ریسرچ فالو دا لیڈر آر کلو جسٹ کیپ ڈگنگ آرگ نائز انفارمیشن فل ان دا گیپس مور ڈیٹا آر انٹرویوز یعنی آپ اپنی رپورٹ کے دوران اگر ٹیلی ویژن کے لیے پیش کر رہے ہیں تو جہاں آپ کو ڈیٹا کی کمی محسوس ہو تو وہاں انٹرویو ڈال دیں یا خود اپیئر ہو کے وہ فیکٹس بیان کر دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹ دا رپورٹ فیکٹس چیک ڈبل چیک ٹریپل چیک لائبل چیک ڈیفیمیشن چیک اس طرح کی ساری چیزوں کو جب تک آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ ایک اچھی رپورٹ فائل نہیں کر سکیں گے تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا سوال آپ نے حل کرنا ہو امتحان کے لیے یا آپ نے فیلڈ میں انویسٹیگیٹیو رپورٹر بننا ہو تو میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے دو لیکچرز اور یہ تیسرا لیکچرز ہے جس میں کوشش کی ہے کہ انویسٹیگیٹیو رپورٹرس کے سارے پیرامیٹرز کو میں تفصیل سے ڈسکس کر لوں اس کے باوجود بھی فردر ریڈنگ اسٹوڈینٹس کو کرنی چاہیے اس میں لائبریریز میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی کتابیں موجود ہیں آپ نیٹ پہ جا کر براوز کریں انوسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو بہت ویلیویبل معلومات ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فردر ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ ای میلز کے ذریعے ان رپورٹرس کو جنہوں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے ان کی ویبز بنی ہوئی ہیں۔ وہاں جائیے ان کوشچن آنسر کیجئے۔ مختلف یونیورسٹیز میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پر پی ایچ ڈی تھیس لکھے گئے ہیں ایم فل لکھے گئے ریسرچ رپورٹس لکھی گئی ہیں آپ دنیا بھر کی لائبریریاں اب نیٹ پر آپ کو ہیلپ دیتی ہیں وہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سٹوڈنٹس کو کچھ ویب سائٹس بتاتا ہوں اگر وہ ان کو توجہ سے نوٹ کر لیں اور فرصت میں ان ویب سائٹس پر جائیں تو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے ویلو ایبل ڈیٹا حاصل ہوگا تو کائنڈلی ان ویب سائٹس کو آپ نوٹ کر لیں فیس Net. اس کی ویب سائٹ ہے ڈبلو او جب آپ ڈبلو ڈبلو پر جائیں تو اس کو کلک کریں تو آپ کو اس کے سورسز کی فردر انفارمیشن ملے گی جو آپ انویسٹیگیٹو ریپورٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے آن لائن جرنلزم ریویو ان کی ویب سائٹ ہے www.ojr.org ڈبلو ڈبلو رپورٹنگ کا ایک اور سورس ہے دی رپورٹرس کمیٹی فار فریڈم آف دی پریس www.rcfp.org اس کو چیک آؤٹ کریں تو وہاں پیبلیکیشن لکھا ہوا ہوگا وہاں آپ جائیں آپ کو انوسٹیگیٹو رپورٹنگ کی پبلیکیشن کے حوالے سے ویلو ایبل ملے گی اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے ریپورٹرس او آر جی جس کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے ڈبلو ڈبلو ایک اور ویب سائٹ ہے اے جرنلسٹ گائڈ ٹو آپ لکھیں ڈاٹ ڈالیں پھر تو آج کے لیکچر میں نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ مضمون کے حوالے سے ہم نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا تیسرا حصہ پڑا جس میں ہم نے کور کیا انڈر کور رپورٹنگ کی ٹیکنیکس اور اس کی صورتحال پر تفصیل سے بحث ہوئی رپورٹنگ کا امپیکٹ انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول اس کے پلس اور مائنس نگیٹو اور پوزیٹو پوائنٹس دیکھے اس کے بعد ہم نے ان سورسز تک پہنچنے کی کوشش کی جن سے ہم فردر رپورٹنگ یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا میٹیریل ڈی کر سکتے ہیں تو being a very good student of journalism and to become ٹو بیکمسٹیگیٹو رپورٹر ان future for the بیٹرمنٹ of the nation آئی ریکویسٹ یو آل ٹو مسٹ سی دی انٹرنیٹ ریگارڈنگ دی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور ان تین لیکچرس میں ہم نے جو تفصیلات پڑی ہیں ان کو بھی آپ اینالائز کریں ذہن نشین کریں اپنے فٹ نوٹس بنائیں اور اس کے حوالے سے جو سوال آپ کو آئے وہ انہی تین لیکچرز کے اندر تفصیل سے بتا دیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس طرف خصوصی توجہ دیں گے کیونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹرس نیشن بلڈنگ کا کام ہے اور اس کو پڑھنا بھی توجہ سے چاہیے اس کام کو بھی توجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیشنل سروس ہوتی ہے اور بہت اعلی پروفیشن ہے تو اس کے ساتھ سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ